چونتیسواں مکتوب زکوٰۃ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک بدنی دوسری مالی مالی عبادت کو بدنی عبادت پر فضیلت ہے کیونکہ مالی عبادت سے دوسرا شخص بھی متنف ہوتا ہے عبادات میں اس گروہ صوفیہ کا حال کچھ نہ پوچھو جان و مال دونوں کو وقف کر دیتے ہیں بلکہ ماسبہ اللہ سے کچھ غرضی نہیں رکھتے بزرگوں کا قول ہے کل فقیر مبہن ہوں فقیر کا مال مباح ہے اس کا خون معاف ہے کوئی جرم نہیں درویش صادق وہی ہے جو نہ اپنے خون کا دعوی کرے اور نہ مال کا اگر کوئی شخص اس کو قتل کرے تو وہ یہ سمجھے کہ حکم خداوندی یہی تھا جان جانے کو یوں تصور کرے کہ ہماری زندگی اسی قدر تھی انسان سے خون بہا کا طالب نہ ہو اس کا خون بہا کچھ اور ہے یعنی قتل محبت میں مارا جائے اس کا خون بہا میں خود ہوں اور اگر اس کے مال پر قبضہ کیا جائے تو وہ یہ سوچ کر الحمد للہ کہ بڑا حجاب سامنے سے دور ہوا اور اسی بنا پر بزرگوں کا قول ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے باعث زکوت دینا کوئی بڑا کام نہیں کیونکہ زکوۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس درہم نقد سال بھر رہ جائے ایسا شخص اس گروہ کے نزدیک بخیل ہے اور بحالت صفت پسندیدہ نہیں ہے مآد اللہ دو سو درہم کو مقفل کرنا بچائے رکھنا کیا معمولی بخل ہے اس کے بعد پانچ درہم اس سے نکال کر فقیروں کو دینا در باقی کو پھر محفوظ رکھنا نقل ایک فقیر نے حضرت ابو بکر شبلی قدر سے بطور آزمائش سوال کیا کہ اچھا فرمائیے تو صحیح زکوٰۃ کتنے درہم سونے چاندی پر واجب ہوتی ہے آپ نے فرمایا تم کون سا جواب چاہتے ہو مذہب فقہا کی روح سے یا مذہب فقرا کی اعتبار سے فقیر نے کہا دونوں طور پر جواب ارشاد ہو آپ نے فرمایا فقہا کا مذہب تو یہ ہے کہ دو درہم پر جب ایک سال گزر جائے تو, تو پانچ درہم نکال دے اور فقراء کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ مال و دولت ہو سب خدا کی راہ میں لوٹا دے اس کے بعد جانے عزیز شکرانہ میں پیش کرے فقیر نے کہا میں نے تو آئمہ دین سے مذہب حاصل کیا ہے اس میں تو یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے مذہب صادق رب العالمین سے حاصل کیا ہے اس میں وہ نہیں ہے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور جگر گوشہ کو شکرانے میں نظر کیا نوادر الاصول میں ہے کہ خداوند عزوجل نے خواص امت کو ہزار جس پر تقسیم کیا بادہ دنیا ان کے سامنے پیش کی گئی نو سو جز دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور کہنے لگے دنیا آخرت کی کھیتی ہے آج دانہ چھپٹیں گے تو کل کاٹیں گے چھیٹیں گے تو کل کاٹیں گے دنیا کے ساتھ ساتھ دین ہونا چاہیے اب رہے سو جز ان کے آگے اقبا لائی گئی نوے جز نے اقبا کی طرف میل کیا ان کا خیال ہوا کہ خداوند عزوجل نے اس کو ملک کبیر کہا ہے بندہ حقیر کے لیے ملک کبیر بہت کافی ہے رہ گئے دس جز ان کو بلاد امتحانات میں مبتلا کیا گیا نو جز نے کہا انی مصنیت دررو یعنی مجھ کو نقصان چھو لیا ہے اے میرے رب یہ ابتلا باعث حجاب ہو گیا ایک جز باقی رہے ان کو حضرت سمدیت سے خطاب ہوا کہ مطلوب تمہارا کیا ہے اور محبوب تمہارا کون ہے ایک زبان ہو کر سب چیخ اٹھے کہ انت معبودو نہ معبودنا و مقصودنا وانت مطلوبنا و محبوبنا تو میرا تو میرا پروردگار ہے اور تو میرا مقصود ہے اور تو میرا مطلوب ہے اور تو میرا محبوب ہے ندا ہوئی انتم احبائي وانتم اصديقائي بیشک تم میرے محبوب ہو بے بیشک تم میرے دو tour خیر سنو برادر عزیز انسان جب ایمان لایا دل کو اس نے بزل کیا اور جب نماز ادا کی بدن کو بزل کیا اور جب اس نے زکوٰۃ دی مال کو بزل کیا یہ تینوں صفتیں دوستوں کی ہیں محبت میں صدق دعویٰ کی دلیل بھی یہی ہے کہ جس چیز کی نسبت محبت کے ساتھ ہو وہ اس کو بزل کرے تاکہ اس کا تعلق ماسوا اللہ سے بالکل منقطع ہو جائے پھر کیا ہے انوار نظر رحمت ربانی کی شوا جہاں ادھر پہنچی اس نے دیکھا کہ غیر سے اس کا دل فارغ ہے عزت غرت قبول کے ساتھ وہ مخصوص کیا گیا اور بہشت کے تخت پر اس کو جگہ مل گئی بھائی کچھ جانتے ہو کہ زکوٰۃ دینے میں کیا اشارہ ہے دیکھا گیا کہ اکثر لوگ مال و دولت میں غرق اور بہتر مال جمع کرنے کی فکر میں مشغول ہیں بارگاہ رسالت میں نور نبوت سے اس کا انکشاف ہوا کہ شاہن غیرت لاہی دل کو غیر کے ساتھ مشغول دیکھے گا ضرور اس راہ طلب سے دور کر دے گا اور درگاہ خدا سے نکال دے گا کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر کل دولت اللہ کی راہ میں لٹائی نہ جا سکے دو سو درہم سے پانچ درہم تو راہ خدا میں دیے جائیں جانتے ہو شرع شریف میں یہ کرم کیوں کیا گیا اور یہ مہربانی کس لیے فرمائی مجرد تمہاری ضعیف حالی پر رحم کیا گیا کیونکہ منکین الرب التف جو زیادہ ضعیف ہے حق تعالی اس پر زیادہ مہربان ہے بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ اس گروہ سے زکات شریعت کی ملاقات ہی ناممکن ہے اس لیے کہ تجرید و تفرید ان کی راہ ہے نقل ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے کا عہد مبارک میں انتقال ہوا ایک دینار ان کی گدڑی میں پایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی ارشاد فرمایا لہو کئی تو قیامت میں ان کو ایک داغ دیا جائے گا دوسری دفعہ ایک اہل صفا نے رحلت کی تو دو دینار نکلے آپ نے فرمایا لہو نے ان کے لیے دو داغ ہیں دیکھو ایسا حکم ان کے لیے کیوں ہوا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات دعوی تجرید و تفرید رکھتے تھے باوجود صدق نیت عزرو ظاہر بھی ایک دو دینار کا رکھنا بھی گناہ میں داخل ہوا برادر عزیز پہلے قدم میں جو شخص جان پر کھیل گیا اس کے نزدیک مال کی کیا حقیقت ہے مگر یہ کام ہمارا تمہارا نہیں ہے جن کو یہ دولت دی گئی ہمارے اور تمہارے جیسے پیدائشی بدبختوں کو مشابہت بھی ان حضرات سے ہو جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن وحی دستگیر ہوگی من تشبہو بقوم فہوا منہم یعنی جو کسی گروہ کے مشابہ ہو گیا اس کا شمار اسی گروہ سے ہوگا اور بہت کچھ صلاح و فلاح کی امید سکتی ہے ورنہ ہم لوگوں کی مٹی پلید ہے بھائی ہمیشہ گناہ سے استغفار کیا کرنا اور تات سے شرمندہ رہنا جس طرح معصیت کو مغفرت کی حاجت ہے اسی طرح تاعت کو بھی ضرورت ہے تم کو تعجب ہوگا کہ تات کو اور مفرت درکار ہے سنو تات بھی آفت سے خالی نہیں ہے اگر یہ راز تم پر کھول دیا جائے تو بعت بار ماسیت عبادت سے تم زیادہ ڈرنے لگو اللہ اللہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اِن ل... استخر اللہ فی الومی میں روزانہ سو مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں یہ تو ظاہر ہے کہ دامن نبوت غبار معصیت سے بالکل پاک تھا آخر اس استغفار کا سبب تاعات کے سوا اور کیا کیا کہا جا سکتا ہے حضرت رابعہ ادویہ قدس سرا بہت کہا کرتی تھیں استغفر اللہ من قلتی صدقی فی قولی استغفر اللہ میرے استغفراللہ استغفار کہنے میں سچائی بہت کم ہے میں اس سے خدا سے استغفار طلب کرتی ہوں اس کا مقصد بھی وہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ ردی اللہ عََََََََََََہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت شریف کے معنی کو ہم نے پوچھا و لديں نہ تو نہ جو لوگ کے دے دیتے ہیں جو ان کو خدا نے دیا ہے پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت کس کے حق میں ہے جو شخص شراب پيے زنا کرے ارشاد ہوا نہیں یہ شخص یہ آیت شخص کے حق میں ہے جو جو نماز پڑھے روزہ رکھے صدقہ دے اور ڈرتا کاپتا رہے اس خیال سے کہ نہیں معلوم یہ عبادت ہماری قبول ہوگی یا نہیں ان بزرگوں کا کال ہے کہ آدمی نہ ڈرے تو کیا کرے یہ تو صرف اس کا کرم ہے کہ ہمارا پردہ فاش نہیں ہوتا ورنہ نفاق کا حال یہ ہے کہ آپس میں سلام کلام اس طرح کرتے ہیں جس سے بغیر رسمی محبت ظاہر ہوتی ہے مگر دل سے دل خار کھاتا ہے نہیں پسند کرتا کہ دو دل ملجل کر اوقات بسر کریں بتاؤ یہ حقیقت اگر کھول دی جائے تو سب سے پہلے بیٹا باپ سے کنارہ کرے گا اما لڑکے سے بھاگے گی نظم در شہر مرد نیست زمن نابکار تر مادر پسر نزاد زمن خاق سار تر ہستم درون حلکہ دعوی میان خلق جائے دگرز حلکہ دربر کنار تر مغے بامغان بطوِ زمن راست گوئے تر سگ با سگان زمن با وفا سازگار تر این ست جائے شکر کے در موقف جلال نومید تر کسے ببد امیدوار تر شہر میں ہم سے زیادہ برا کوئی شخص نہیں ہے کسی کی ماں نے مجھ جیسا خراب لڑکا پیدا نہیں کیا ہم اپنے جھوٹے دعوے کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسری جگہ ہمارے لیے کشادہ آغوش ہے شرابی شراب سے ہم سے کہیں زیادہ شرابی شرابی سے ہم سے کہیں زیادہ سچی باتیں کرتا ہے کتے کتوں کے ساتھ ہم سے کہیں زیادہ وفاداری برتتے ہیں یہ شکر کا مقام ہے کہ اس کی عظمت و جلال کی جلوہ گری میں جس کو سب سے زیادہ ناامیدی ہوتی ہے اسی کو زیادہ امیدوار بنایا جاتا ہے والسلام